قال ألا أيام إلا رمزا واذكر كثيرا وسبح اسی جگہ زکری علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہا اے میرے پرورتگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ عطا فرمائیے بے شک آپ دعا سننے والے ہیں بس فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ جب کہ وہ حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہی علیہ السلام کی یقینی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ کے کلیمے کی سچائی کرنے والے اور سردار اور عورتوں سے بے رغبت اور نبی ہیں نیک لوگوں میں سے کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجیے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تین دن تک آپ لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے صرف اشارے سے سمجھائیں گے تو آپ اپنے رب کا ذکر بکثرت کیجیے اور صبح و شام اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے رہیے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے زکری علیہ السلام کی دعا زکری علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالی مریم علیہ السلام کو بے موسم میوہ دیتے ہیں جاڑوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں جاڑوں کے میوے ان کے پاس رکھے رہتے ہیں تو باوجود اپنے پورے بڑھاپے کے اور باوجود اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے علم کے آپ بھی بے موسم میوے یعنی نیک اولاد طلب کرنے لگے اور چونکہ یہ طلب بظاہر ایک ناممکن چیز کی طرف تھی اس لیے نہایت پوشیدگی سے دعا مانگی جیسے اور جگہ ہے ان انخیا یہ اپنے عبادت خانے میں ہی تھے جو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور انہیں سنا کر کہا کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یہیہ رکھنا ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ بشارت ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے یہ نام کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حیات ایمان کے ساتھ ہوگی وہ اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے اور سچے نبی ہیں ربی ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بھی یہی علیہ السلام ہیں قطعہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ علیہ السلام ٹھیک عیسیٰ علیہ السلام کی روش اور آپ کے طریق پر تھے ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خالہ ذات بھائی تھے یہہی علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام سے اکثر ذکر کیا کرتی تھیں کہ میں اپنے پیٹ کی چیز کو آپ کے پیٹ کی چیز کو سجدہ کرتی ہوئی پاتی ہوں یہ تھی یہ علیہ السلام کی تصدیق دنیا میں آنے سے بھی بیشتر سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی انہوں نے نہیں جانی یہ عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے سید کے معنی حلیم بردبار علم و عبادت میں بڑا ہوا متقی پرہیزگار فقی عالم خلق و دین میں سب سے افضل جسے غصہ اور غضب مغلوب نہ کر سکے شریف اور کریم کے ہیں حصور کے معنی ہیں جو عورتوں کے پاس نہ آ سکے جس کے ہاں نہ اولاد ہو نہ جس میں شہوت کا پانی ہو اس معنی کی ایک مرفو حدیث بھی ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ نے الفاظ تلاوت کر کے زمین سے کچھ اٹھا کر فرمایا ان کا یعنی یہی علیہ السلام کا عضو یعنی عضو تناسل اس جیسا تھا عبداللہ ابنام العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میں صرف یہی علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ سے بے گناہ ملیں گے پھر آپ نے یہ الفاظ پڑھے اور زمین سے کچھ اٹھایا اور فرمایا حصور اسے کہتے ہیں جس کا عضو اس جیسا ہو اور یہیہ ابن سعید القطان نے اپنی کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا یہ روایت جو مرفو بیان ہوئی ہے اس کی سند سے اس موقوف کی سند زیادہ صحیح ہے یعنی صحابی کے اپنے قول سے اور مرفو روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے کپڑے کے پھندے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایسا تھا اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے زمین سے ایک مرجھایا ہوا تنکہ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کو دوسری بشارت دی جاتی ہے کہ وہ تمہارا لڑکا نبی ہوگا یہ بشارت پہلی خوشخبری سے بھی بڑھ گئی جب بشارت آ چکی تب زکریہ علیہ السلام کو خیال پیدا ہوا کہ بواہر اسباب تو اس کا ہونا محال ہے تو کہنے لگے اے اللہ میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے میں بوڑھا پھوس میری بیوی بالکل بانجھ فرشتے نے اسی وقت جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا امر سب سے بڑا ہے اللہ کے پاس کوئی چیز ان ہونی نہیں نہ اللہ پر کوئی کام بھاری پڑے وہ نہ کسی کام سے عاجز اللہ کا ارادہ ہو چکا وہ اسی طرح کریں گے اب ذکر علیہ السلام اللہ سے اس کی علامت طلب کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ارشاد کیا گیا کہ نشان یہ ہے کہ آپ تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے تندرست و صحیح سالم رہیں گے لیکن زبان سے لوگوں سے بات چیت نہ کی جائے گی صرف اشاروں سے کام لینا پڑے گا جیسے اور جگہ ہے صلاح صلی سویہ یعنی تین راتیں تندرستی کی حالت میں پھر حکم دیا کہ اس حال میں آپ کو چاہیے کے ذکر اور تکبیر اور تسبیح میں زیادہ مشغول رہیں صبح شام اسی میں لگے رہیں اس کا دوسرا حصہ اور پورا بیان تفصیل کے ساتھ سورہ مریم کے شروع میں آئے گا ان اللہ تعالی